الحمد للہ وقف وسلاۃ وسلام معالا سید رسل وسلات والسلام على سید رسول وخاتم خاط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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام والله تبارك وتعالى في مخاب آخر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلين قبل منه صدق الله مولانا العظيم إن الله وملا اكته ويسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلو عليه وسلم تسليما ذوق شوق سلات و سلام علیک سیدی السلام علیک اللہ سلاۃ سلام علیک سیا رحمت اللہ علم وحل صحابیا سید محمد رسول اللہ حمد ونادر لہتا باد قادر متلق جل جلال ہو امن والو ہو عظم برہان ہو دیپا بارگاہ دہندر دی دعاؤ فریادا ہے جلا مجل کریم سونا بندہ چیز دے دل دماغی و و صدقہ آپ دِی زلفی امبری نالینس صدقہ کل محقیق نصیف فرماوے دوست بارش کا وقت دا کو ٹالا شالا اور نہیں ہے بالکل میرے ذہن بنیادی جی بات ہے سمجھانا چاہنا سمجھنے تعلق رکھدی ہے لہذا اگر درمیان رکاوٹ وغیرہ رکاوٹ نہیں سڈے واسطے رحمت ہی ہوئے گی اگر ایسا مسئلہ بند ہے تو میرا خطاب روکن نہیں ہوئے گا رجیز میں اپنی پورا کرنے دے کوشش کرنے گا میں اور خطب تنگا نہ لگے دعو کرو یا بھیدے بارش بھیدے. پوری کرنی, کرنی. اے ایت ویسے میں ایک اور کر دی دین پاک سمجھ میں ہرگیز ہرگیز سوچ رسم بطور دل لگی تھی لفظ بول لہٰذا جناب استقلاط اور پوری دھیان دعا کرو اللہ تعالیٰ نصیب فرما سمجھنے دی توفیق نصیب فرما دوستو میں بنیادی جی بات جی جنابروں شریف ندر گوش گزار کرا گا گال گل سمجھا گا جنابروں سمجھنا نہیں ہے توجہ رکھو گے تو انشاءاللہ شاء جی سمجھ بھی آئے گی میں جنابوں شریف اپنے لے کے آئے سی اسلام کی تعلیمات جن دین آخر وہ ہے کی شہر اے میں جنابروں نے ان شاء دی کوشش گا تو سا پوری توجہ دھیان رکھ کے میری رالم مل بیٹھنا اللہ تعالیٰ دی رحمت کا یقیناً باعث اور ہوا نہیں ایسا محافل جنہوں اللہ تعالیٰ فرشتے آ کے اپنے رحمت کے پرانے لپیٹ لیند بڑی توجہ نال اور محبت جناب فرم ہوگی محفل شریف ذریعے شادی ان شاء اللہ خانہ آبادی موقع بزیر ہے اور الحمدللہ اللہ تربیت دن نتیجہ ہے استاد کوشش جنہوں بالکل دی جمع دی اس وقت کھلی طبیعت طوفان بدتمیزی مانے کرنا اس نو ایک حقوق کی چھ شمار کیا جاتا ہے انسانانہ ونگو انسانانہ ونگو مسلمانہ ونگو شادی کرنا مسلمانہ دے واسطے ایک عیب والا یہ اتنا سوچا پٹیاں ہو ہیں اور اے ان وعدے نے شعور کے ایسے مواقع دیتے دینی محافل دا کرنا جتھے نیلام ہونی سن شادی دا مقصد ہی ہوتا استا بچانا اور بجائے استا بچان استع بچانے دی نمائش ہوندی ہے سونے پھر مسلمانی علی طور طریقے نال جوڑنا اے جہ موقع ہوندے ہونے عیاشیاں بدماشیاں دے نہیں ہوندے اے اللہ تعالی دی ذات دا شکر ادا کرم دی ایک نشانی ہوتی ہے دکھ ہوئے کینے چکھ ہوئے طبیعت اداد ہو جاندی ہے جو ہوں جی ویلے ویلے تے لکھ لکھ شکر ادا کرنے رب سونا اس خوشی نو وبال جان نہیں بنا ہمیشہ واسطے راحت دا سامان بنا چھوڑ ہے آواز بات سبھی سرکار تو ہے نا تو دوستو یاد یاد ایک ہے اے ماول معاشرے کا بنایا ہوا دماغ ایک ہے فطرت نے جڑا دماغ یہ ماحول معاشرے اے, اے بنائی ہوئی گرد و غبار چڑھائی ہوئی دماغ ہے نا اے ہٹ جن دیر تک اے ہے اس وقت تک اسلام اوپنی اجنبی طبیعت نے جن کھاندیاں کھاندیا پر تو ایک گرد و وخبار کند سنگ یہ جائے پھر بزرگ فرما پانی ہے بلانا نہیں پہنتا او اپنے آپ ہی متوجہ بارش شروع ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کرے بھی بارش آوے ہاں جی تو سر تسلی نال میں رکھا کہ جناب تسلی گے میں کہ بدل تو بارش منگی لائیے دینی کام شروع کیا نا پسند ہے سمجھ آئی ہے اگر ضرورت پیش آئی تو سپیکر بھی بند کر دے گا مگر گل پوری کر کرنی یہ دھیان بیٹھے جی سمجھو بات میں جی گل کر رہا سمجھو دوستو یاد رکھو ہر ایک قوم ہر ایک کو وڈیا کے طریقے موت مہنگ بیٹھے جی نا وڈیا سکھ قو میں ان کو اپنے وڈیا طریقے اگر محسوس کرو نا دس دیا بند کر دینا میں پتا کدو بن د جس وقت جو جس وقت اے سمجھے کہ سچ ہق انسان واسطے خیر سی گل ددینے لہ کے اس گل نو سمجھن تو بعد کافرا دریے جھوٹے بیکار ردی طریقے جھوٹے غلط طریقے دنیا آخرت دی بربادی خیر نہیں یار ایک گل یا ہے مسلمان میں تیری ایک گل توجہ کرانا سمجھے کہ سڈے نبی کا دیا ہوا طریقہ ہے خیر والا سڈے واسطے اندر ان فلاح بھی ہے دنیا باوجود واسطے اپنے طور طریقے نے چڈ کرنا جی ہندو ہے ہندو شادی کرتے شادی ایک دیا طریقہ اسلام دا. ایک, نکتے ایک, ہویا ایک کیا ہے چاہتا ہوا طریقہ اسلام قبول اور جی ہندو قوم ہے جنابوں پتہ ہے یا نہیں پتہ ہوئے گئی انہیں چابو قبول نہیں ہوں ان کی ہندہ؟ ست پھیرے اخبار تے خبر آئی سی بڑے ہی افسوس نہ میں جنابوں اخبار تے خبر آئی سی سے شیخ میں بیٹھا اتھے درویشا نے بیان کیا نقابت بیان کیا بھی اخبار خبر آئی سی مسلمانہ دی تو دوری کہ کراچی دا واقعہ والدین اپنے بچے لے کے گئے شادی تھے اتھے ایک دو دن کے قیامت باوجود واپسی آن لگے نا थे... بچے کہ شادی ہو گئی تسا میری بات نہیں سمجھ سکے کیونکہ نیڑ نہیں گئے نا چیزوں نے دوبارہ فی میری سمجھنا جی گل پہ کرنا بچے اے حال بنیا پی امت مسلمان کا بچے فلما کے ماحول اپنے اسلام تا شناؤ اتنا نا ہو گئے کہ بچے پوچھتے دینے اپنے والدین کہ ابو جی ہال تک سات پھیرے تے شادی کی اسلام کے رحم دست تھلے آ گئے مگر نہ دی حال ہے جن کا سنوں اندازہ نہیں ہو سکتا میں جی گل اس گل والا کہ نے نکاح کرنا ایجاب قبول نہیں کرتی انہوں نے اندر ہے سات پھیرے جاؤ میں دعوت دیا گا دعوت فکر دیا گا دے طریقے بڑے چنگے نے یار ایسا مسلمانا طریقے مطابق شادی نہ کر لی میں دوبارہ تر ایک گل دہروانا وا کہ طریقے نے جھوٹے نے یا سچے نے جہاں ساڑھے نبی نے سانوں طریقہ دیتا ہے ساڑھے واسے خیر بلائی اللہ ہے کیدنے کیدنے؟ میں ہن دوانو دوبارہ پھر دھورا کے گل کرنا سونے وہ گل ہے کہ ہندو آدھا جھوٹا طریقہ خلط طریقہ بربادی تے تباہی آنا طریقہ تیرے نبی دے حکم پچھے لاغے کے نہیں چھڑ دا بغیر ہے تیسا ہی بن گیا مہندیا رسوا تینو ابو بکرو مرت ملیا نا تینو بابے فری تو ملیا نا طریقے ہوا تے مسلمان کر کر کے تے خوش ہووے ہووے ہندو ఆది شادی بیاہ دے اندر تیرے میرے نبی دی سنت نو ادا کرنا گوارا نہ کدی تے ہووے تیرے میرے نبی دی سنت کہ تو میں ایکی اونھی دیر تک چاسی نہیں بننی جنی دیر تک ہندواں تے کھڑارا دا طریقہ نہیں ہوئے گا پھر لعنت رہ پے گی اسی مسلمانی دے اوپر مسلمانی کیری شے دلہ ہے قسم خدا دی کر کے آنا یا اخلے میرے نبی نے فرمایا اونھی دیر تک کوئی مومن مومن نہیں ہو سکتا ایک پاسے خواہش اٹھے ایک, ایک پاسے محمد کا حکم آئے ایک خواہش کے تے چھڑی چلا چھوڑے مومن ہوے گا میں محمد کے حکم کے اگے خواہش نو رکاوٹ بنا کے حکم مصطفی چھوڑے او منافق ہو سکتا ہے مومن نہیں ہوے توجہ ہے نظر رضا کنل بولو نا سبحان اللہ ادھر میں کوجہ صاف والی بات بالکل صاف بات جی اگر ہندو رسمان ہے یا کوئی ہندو ہونے اپنی شادی تیر نبی سنت نو ترین ترجیح دی گلاب ہو کے کا جا بھی آخت بھی آخے انہوں نے جب کا طریقہ سولت نہ نہیں رلے گا نبی سر عزمت پیدا نہیں ہوئے گیش پیدا نہیں ہوئے پیدا نہیں ہوئے گا نہیں ہوئے گا یہ دل یہ دماغ کسی منافق کا ہو سکتا ہے مومن کا نہیں ہو سکتا مومن کا زندگی ہر کافر ہوئے ہرقلا میری گل جناب آئی ہے کہ کوئی نہ میں مزید تھوڑا جا کھول کے بیان کرنا کیونکہ گل تو میں جی کرنی ہو اگی وہ اے آ رہی مگر ای میرے دماغ چل آئی اللہ تعالی طرف اگلی گل سنو شاید ایک ایسا موقع ہو معاملے دو روخ میرے بل کو دو روخی کچھ ننایا ہے جان بوجھ کے لیا لگ, لگ, دی آنے لگ دی آنے بہت لگ دی آنے مگر نالو نال ایک گل نہیں شادی آدمی یار جن بھی روسی ہوئے انہوں نے منا لئے برت تو دیا عموماً خیر ہو کیوں وہ سارا دن منانگ جی ادھر جا یار چاچا نہیں گیا برات نہیں سجنی یار ماما نہ گیا برات نہیں سجنی سارے منا لا پر کنہ یا نا آدمی تسلی لا میں ایک نتیجے تک تچانا چاہنا اپنا زبان دے رہ گیا مگر سارے کرتوت ہے بار شریف بالکل بارات شریف پہلے تک بنیادی طور پہ گن ذہن سے رکھ لو میں یہ گل اپنے اگلے اگل اگل مقام سے فائدہ دیا علماء نے ہے سارے بزرگا نے لکھا ہے کہ چار بندیاں دی بصیرت نو دنیا سلام کر دی تین دیت میں اپنی تھان سے بیان گے. ایک بصیرت حضرت سید خدیج القبرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ آب. سنو. مدینے کے تاج دار نے جدو سدیز دے سامنے ذکر کیا نا کہ اس طرح میرے کو اللہ کا فرشت جدو فرشتا سلام اللہ تعالیٰ نے کوئی معاذ اللہ کوئی ایسی شیطانی رکاوٹ سے نہیں آپ نے کیا میرے کو شریف ہو۔ آپ نے نہ سر تو کپڑا ہٹا د نے ارض کیسو کیا ہون بھی نظر آ رہا نظر آ رہا جی ہزر پکی گلتے فرشتی جد میرے سر تو کپڑے میں اپنے تھان سے اس گل اپنے یہ مقام نتیجہ کڈا گا تو جو ہے راجا بولو سبار میں کہ شادی دا موقع ایسا ہو کہ جڑے ہند نا آدھی آدے نو بندہ آدھا جنہ کی شرکت نال جنہ دے شریک ہون نال نال, نال, نال رلن نال بندہ سمجھے کہ رونا بنے بندہ پوری کوشش <موسیقی> اساں چاہ ضرور شریق کرنا ہے اور جڑے شریق ہوں شریق جنہر اندر ہوندی ہوں بندہ کوشش کردہ بھی کیوں نہ ہو انہیں کوج گزری تھوڑا جہ سڑک چارا سڑے تھوڑی جی گل پھیلائی کا نتیجہ دینا بات یہ ہے افسوس در افسوس جانا جا سیر ت مالا تو کپڑا جائے او تے رامدی فرشتہ نہیں کہ خیرا ویجا مو آ جائے او تے میرا تاجدار اپنی رحمت آپ قدم کی پا سکا ہے میں لفظ نہیں بولتا مگر سڈا کام پہ دستا یار پھفیا چاچیا مامیا نو منا لینا یار تے شادی سے سارے آدیاں دا دل خوش ہوندے آدے کرتو تا نال جی اگر دکھ دے آ دا جائے دا شادی جس دے کا مدینے دے نو دکھ نہیں مدینے تاجدار دل نو نہیں دکھا میں کچھ نہ وہاں مطلب بے جگ آدھا صرف ماز اللہ شریکہ مدینے دے تاجدار دے نہ آلے پھر جگ راضی ہوئے پر مدینے دے تاجدار نراض ہوئے قسم خدا دی کر کے آنا وجدے مومن ایمان آلے ہندل یاد رکھ لے یہ تک بنجا ہے کہ تُو میں خوش ہوئی مدینہ دے تاجدار دا دل دکھدا ہوئے تیرے یار بلی خوش ہوں تو مدینے دے تاجدار دا دل دکھدا ہوئے میں choices ایسی خوشی نو اگلا فوک دین Da'i کہ میں ایسی خوشی نو کرنا ہی کیا ہے کہ میں خوش ہوا مدینہ دے تاجدار دا دل оکھ Hassan او بامِ وجود دے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جاتھ پر مدینہ جو ہے ذرا جلن بولو نا سبہار میرا جی کردہ میں شیر پڑھ کے مسلمانی سمجھاندیا ایک حضور دے صحابی دی گل سنانا توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ فرمایا جیو تے مری او جرے ye ho je kwe o yaar aga la mane athhe paro sayyid اچھ اروڑی رئیے ہوں قادر دے اچھو رساد بہو رکھے سے رئیے کام دے نہیں. نام دے رہ گئے سل کام دے مسلمان سن جانا نے اپنے کردار نہ لوگ اسلام تو متنفر نہیں کی تھا. بلکہ اونا دا کردار ہی تبلیغ کے دنیا آخری سی دا خلام ہے اونا دا آقا نہیں سونے بولو پاک مدینے دے تاجدار دا صحابی جنہ دے حضرت مصعب بن عمر گل سنے حضرت مسراب میں ماپیا نے ایڈے ناستے نخریا نال پا لیا سی کہ چار سو تر چار سو تر اج دل لکھ دے بنے گا ایڈا قیمتی سوٹ پہن اگلے دن اتار رم نے ماں نو بڑا مال دتا خوشبو جڑی لاندے تھے جڑی گلی بچ لنگ جانا ہے شام تک خوشبو پہنچی پر اسلام فرکھ د اسلام ازمد شان بھی بڑی اوشیا ادھر ویسنا ہویا کیا کلمہ فڑیا کلمہ فڑیا گئے گھر دے اندر ماپیا نو پتا لگیا باپ گسے بچے انہیں کیا یہ کلو محمد کا چھوڑنا پھر گھر چھوڑ کے چلا جا انہیں سوچیا سوچا جا آرام زندگی بسر کرنا رہا جسکلیں موڈیا اپنے گا حضرت مسابے بن مسابے آپ نے فرمایا ابا میرا ایمان ازمان ہے کہ میں گھر چڈن ڈر لال ایمان چھوڑ دیا گا نہ میں گھر تے چھوڑ سکنا وا پر ایمان نہیں چھوڑ سک جدو آپ باہر جان لگے جم باہر نرم لباس اگر گھر چڑھ کے جا رہے ہیں پھر اس گھر کا لباس بھی تینو اتر رکھنا پڑے گا لباس ہو کے باہر نکلے نے اسلام اتراغی تھا روڑی تھے لیلے لے تھل پی ہوئی سی روڑی تھے لے لے دی آپ نے مدینے جزور نے یار وال فرما نے اچھا ویکیا ہزور دکھا بچوں سو جاری تل حضور پاک رو رہے نے آپ نے فرمایا یارو میرے مسافر میربل دیکھو اللہ رسول نے پیار نے حال کیا کر چھوڑا ہے تو بالکل پیار بولو نا سبحان اللہ ایس فکرے در دی من میارا کہ میرا, میرا مدی نے اپنے صحابہ نو ایک یار میرے مسب نال ویخو ایک وارا میرے مسب نمر وجنا کسم خدا دی کر کے آنا جڑا اج تیرا میرا حال بن گیا ہے اللہ بھی فرمان فرشتیا نو دنیا تے مال دے پیار نے ادا حال کیا کر چڑیا ہے گلیاں دے اندر کتیا وانگو پھر اپنی جبانیاگ لانے جوانا و میرا رب کے ویخ, ویخ فرما ہوئے گا میرا رسول ویخ وے فرما ہوا ویخو ای پیار نے کی بنا چھڑیا ہے, ہے، وہ جدو مومن میراج کرتا ہے میراج کسان چاہیے کہ مدینہ دا تاجدار رو کے ہے اور میرے مستابی نمر و میرے میرے, دے میرے رب دے دا حال کیا کر سو تو جو ہے نا سان یہ صحابی عدر جدو میدان لگیا میدان احد دا لگیا آپ سرکار شہید ہو گیا دن واسطے کفن نہیں س لباس پایا ہوا پہلے کچھ بہتر ہو گیا پہلے کچھ بہتر پیر تو جو پھٹیا پرانا لباس پایا ہوا کفر گل آئی میرے نبی چاچا حضرت جنہے چاہیے گیا محترم دو چادر لے کے آئیے اپنے مدی تاجدار نے فرمایا میرے مدینے تاجدار نے فرمایا اتنے گل کرنا وا تم نیا سمجھا تیرے میرے دل اسلام دی قدر دنیا کے رہ گئے مگر نہ ایک صاحب بھی شہید ہویا سی کہ پورا دا پورا وجود کیما کر چھڑیا چڑیا سمشیر نے انگلی تو پچھانے کہ میرا ویر سجنا اسلام تے نہیں کھولیاں کہ اسلام سادے تو کی وہ مسام جی دو, دو چادر حضرت نبی چاچا جی دونوں دو نال تلوار چلانا سی وہ جدید جی میرا نبی وے کے فرما سی رب دا شیر ہے اے میں محمد دیر ہے آپ شہید ہو دو چادر آپشیر لے کے آئی ایک چادر آپ نے فرمایا میرے چاچے نو دے دے دوسری چادر فرمایا مصاب نو, نو دے چھوڑو حدربی نمر چادر دے نے, سیر لکان دے نے پیر نگے ہو جانے پیر لکان دے نے سر نگے ہو جانے نے تین چادر لب جانیا نے پر نبی دے یار ہزور دینا مرغا جگہ کوئی نہیں سر خدا میرا نبی نہ پیروں کھا پا کے تفن کر در دی قدر دنیا والے نہیں جان دے چانل والا چڑھ دے چھوڑے گا سجنا یہ درویش سے اللہ ہاں جنہ پیار ہوگل پیغام دن یار سنو مجبوری بن گئی ہے مومن رب دے پیارے دے رے دے دل درد اللہ رسول دے محبت اور پیار ہوں کسم خدا دیکھ آنا آخر وہ ساری بارات کو اگر مدینے تاجدار نے دے پیار والا پیر پا دن دنیا بھی سور جائے گی سال جہان بھی سور جائے گا مطلبے بنیا مطلب اصا گرم شریقہ سمجھا ہے مدینے دے تاجدار دے سمجھا ہے کہ جاگرو منا مدینے دے تاجدار نو ناراج کرنے مولوی صحیح گل بالکل شادی بیاہ نا ہاں ایجنا ہوئے جی مرگ ہو گئی ہوئے جی لگے کلا کا ختم پہ ہے شادی شادی ہوندی ہے میں آخیا قسم خدا کر کے آنا جنا میرے نبی دے خدا دی با اللہ اللہ آپ کا مرید سوابیا میں اللہ دی عرش نا پاوا اپنے موڈیا ہوا ہے پیار دی گل کرا مزید وزاحت ان کرا گا حضور کر جدو خواب آپ تبیر جانن والے سن فرشتے بھی آ کے دس دے سن پتا ہے پیار نال نماز میرے نبی نے کیرے یار دا انتخاب کیا کہ کے سامنے میرا نبی اپنا خواب بیان کر کے فرمایا سی اور میرے گلا متا سے تعبیر کیا ہوئے گی دنیا انو ابو بکر صدیق نے نام یاد کر دیے تفصیل اپنی تھانگ سونے پچھلی گل بائی اجیت مستی آپ سرکار دا مرید جدو خواب دیکھ بڑا خوش ہویا خواب بڑا آدے پیر دے کھول جا کے تبیر پوچھا گا جلدی نال ٹور آئے استام شہر والا ووگا ہجوم جلا دیا تھا نہیں नहीं, پیر رکھ پوچھا ہے کنا جنادا نے دسیاد سولی سائماں جنادا چیخ نکلی اج پیر کولتا پیر پوچھنے آیا سا پیر گیا ہے اج دنیا تی لا گیا ہے وہ سونے جلدی نہ چار پائی اپنے موڈیا تک تبیر پوچھا آپ نے کفر موہ بار کٹیا نال تے آخی بیٹھا ہے میں کی دسا تو جو ہے سجنوج رضا سبحان اللہ ہاں سجنا ادھر فرمایا میں تین سبحان کیا اکھا نال جو کی بیٹھا ای ای درویخ ای دے امام سن جانا شریعت نال زندگی پائی مرن تو بعد بھی جنا سکی آخری مرگ نہیں اے فوتگی نہیں گھر میرے نبی جگ دے اندر مرن نہیں دیتا اے موت و نواز تے دی زندگی دا ہمیشہ جدگی کا سامان بھر جی خیر سونے ادھر گل پہ کرنا وا گل کرو یار طریقہ کار غلط صحیح نہیں ہے اگو آخر ہے ٹھیک ہے پر کی میری سجنا شادی شریقی ناراض ہو میرے نبی شادی عزت بچا دی نمائش دی نمائش کرنے کے لباس کی نمائش کرنے یہ طریقہ مسلمانوں کے منہ چ نہیں پہ وہ کی کریے وہ پوفی نے آخیا میں چڑ کے چاچا ناراض ہونا ہو جائے ماما ناراض ہونا ہو جائے پوفی ناراض ہو جائے خالا ناراض ہوں پر ناراض ہوتے ہو جان پہلی ناراض ہوتے ہو جان سن سارا ناراضگی تے قبولے پر مدینے کا تاجدار ناراض نہیں ہونا چاہم خدا دیجنا گھر نہیں وسان میرے محمد رامت لی نگاہ وسا چھوڑ رہے توجہ ہے سجنا اینا وقت لگیا تو کو گال سمجھ ایک کوئی سجنا جنہوں مرنا اگلے جہان دیا اور کردار کافراں پیچھے ٹرن والے نہیں آتے اپنے نمی پیچھے ٹرن والے ہوتے نے مسلمان کدیوں گیا و سی و دنیا کے اتنے بیٹھن والے بادشاہ وے بڑے بڑے, بڑے تازہ والے پر جدو جی گل چھڑ دی زی تی اس ویلے حضرت سلطان سلاحدی چھڑ دی سی جی گل دی سی سونے قسم خدا دی دیجد الد دی چھڑ دی سی گل میرے ذہن دی اندر بار بارے کار رہی گو اینا فیل حال پتا صاحب صا بعد جاگ آئے یا نہ آنے سنا اللہ قسم بولو دی اسلام دی تاریخ جد جی اسلام اتوار سنسن سنسن من بڑے بڑے خونخار بادشاہ دے رہنے اسلام دی تاریخ دی تین سالم بادشاہ تے لب جان گے پر کوئی تلا بے غیرت بادشاہ وہ جنو عزت کی غیرت نہ ہو ت اسلام دی تاریخ حا جب سب جب سب مشہور ہے آواز جی جی درد بری جی کنوں پی سی ساری عزت نچان واسطے کدو آئے گا ایڈا جلال چایا کل پوری دنیا کا نقشہ سی جدو بھی کسی علاقے حملہ کرنا لال نشان لا چڑی قلم اٹھائی لال نشانا لا عزت کا معاملہ ہے کافر کیا سمجھ گئے انگاہ جان تجت کا معاملہ برابر ہے نے قلم رکھی ہے خنجر اٹھایا ہے ہندوستان دے نقشے تے رکھ کے چیر چھڑ لیا ہے کسیا ہے جے جان دی گل آئے گی فیصلہ قلم نال کرانگے او جے عزت دی گل گی فیصلہ قلم نال یا خنجر نال کرانگے یہ مشہور گل سنی ہوئی تاریخ امام ابر آپ کتاب محتسم بلہ محتسم بلہ بادشاہ سنو گا محتسم بلا بادشاہ گل لکھیے سی امام احمد اس دے پر دورے خلافتراسا کچھ نہیں ہونے لگا کپتلے دیکھو دور خلافت رومیاں بادشاہ نے اسلام درحد نک کٹے کن کٹے اکاچ گرم سر فیر کے اکھا فوڑ دے ہو बिलावा मैं अपनी अखा नाशमी बीवी नी गी बजदी जा रही सी और ओ पिछे काफर बजद जा रहा सी Mahal al-Lahu al-Lahu al-Mahal. Mahal al-Faq Baharishqin! Kare takfir! Kare risalat! Kare tahkik! Kare ghosiyan! Sakhidah minal al-Faq Baharishqin! انی جنی تک ٹھا کر کے سجنا موت سم بلا دربار آ کے بندہ رو رو فریاد سنا بی, بی آد میں گلی در ایک ہاشمی بی, بی سی نال بجلی اپنی عزت پچا واسے نال اپنے کپڑے سنبھال دیئے نال آواز لا دیئے وا موچا سی ماں وا موچا ماں عربی دی عربی ہے بردائے او تین ساڑی عشتہ دا خیال نہیں جدو اے پیغام موتسم نو سنایا ظالم ضرور سی پر بغیرت نہیں نے اپنی تلوار نے ایک ہسہ غلامانو ایک حصہ رب دے راہ دکسہ اولاد نو دیکھ آتا این فی افیر چلو جہاد حضور کی کر دے, دے میں مال خیر چلا وا دے موت سب دے دل, دل مال دا پیار آؤ میں پیشا مورا نہ آنا میں سوچا گا مال پہ بنڈ آیا ہوں آخری خطرہ بھی عزت بچا کی خاتر میں اے تیری تاریخ ایک سیری تیری تاریخ محمد مو کے باغ سب پھول ایسے محمد موسفا کے پاپ کے سب پھول ایسے ہے جو بل پاڑی متر رہتے ہے مرجھا نہیں پر روتے سونے ہوں اے کل شادی دے سلسلے دی سنائی ہے اور دین پاک دے بارے دین کنو اخ دے, دے تفصیل نہیں کردا ایویں دو چار گلاں کر گل مخا نا ذرا ذوق مولا سبحان اللہ بنا دین تعلق محد مسیف مسیط چند عباد اگلے جہان دیا قبر و آخر دیا گلا اسلام دستا ہے جی دنیا ہے حکومت بارے اسلام دی کوئی تعلیم نہیں نا نا قسم خدا دی جب اسلام آخر سوارتا ہے اس طریقے بندیا دی دنیا نو دی محال نو جنت دی یاد دار چڑ ل دنیا دن میں دسنا تین آخ دے آخر اس دنیا جویں جنت پہنچا دا ہے طریقے طریقے اس دنیا د انسان کہ جاندی وادی بلکہ قسم خدا زہرہ پاک ہوس پاک دہ اے جنک دیا ہورا توجہ ہے آ جرا جاخر کو سبحان اللہ دروے. اسلام دونوں جہان دیا کامیابیاں کا شامن ہے میرے لفظ اسلام دونوں جہان دیا کامیابیاں کا شامن ہے مینو اپنا لو چ گلیا ہو گے ادی دنیا دی دیاں گا دنیا جان دی ہے فارو کیا جدو بادشاہ بنے پے فرمایا ایک ورہ میرا باپ اٹھ پہ او روٹی کھان کھانے گھر لگیا میں میری اٹھ دے دیتے کہ تی جدو چران لگا اٹھ چران لگا پانچ اٹھ میرے کو حیران محمد پاک ادھی دنیا بات بادشاہ پہ کرنا وا انسان تنسان رہ گئے محمد کی نگاہ میری حکومت کے اندر جانور مل گیا اسلام کا زمان میں سکہ بٹھا دیا ہے اسلام کا زمان میں سکہ بٹھا دیا ہے اپنی مثال آپ ہے یاران اسلام بندیا نا ہے زبان کلمہ جاری ہے کلا ن اسلام نہیں پورے وجود نو بدل کے رکھ دیا ہے سجنا یہ درویش جڑے ارب والے دے کے کھان والے دے کے کھان والے میرے محمد پاک دی تربیت نے. دی صحبت دی فیضان نے. دی نے. قرآن کے نے مالی خلیم ڈور لگیا پیا جا پارا دے رہا سڑکا ہوا فور چکنے ہو گئے منہ آئے انسرا بادشاہ قتل کی پیرے کو تاج بڑا قیمتی حالانکہ اصول سی۔ کہ جنہوں ختل کردہ سی سامان سمان ختل کرنا لینو لبدا سی آنڈا یار سونا بڑا سی میں سوچیا کہ میرے دل دل دل دل رغبت پیدا نہ ہو جائے کہ میں مالِ خریمت اندر جمع کران آیا اور دینے کیوں نہیں آیا یارا اس واسطے نہیں آیا اس واسطے نہیں آیا کہ مشہوری تو شہرت نہ ہو جائے میں جو میں شارے کرے دنیا میرے والے اشارے کرے بڑا کارنامہ میں مولا واسطے رب کو لے لگا تا کر کے میرے نبی نے فرمایا جی میرے مومن بندے آدھے نہیں آتے آدھے آپ لا لا کے رکھ دے گل سنو یہ درویش میرے نبی نے کم بے نیادی دے اس اسلام اسے پیر، جتی ٹوٹی ہوئی سی تے رکھ کے پھٹا مار کے مال غنیمت سٹیا جو بولیا انفوم بنے گا جنا محمد پاکی شریف ویٹھی ہونا شاہ وہ سجنا درویش دے دل دے اندر اپنے نبی دی سنت دی قدر ہاں اپنے نبی دی سنت دی قدر ہوئے وہ شادیا کڑاڑا ادا نہیں دے سکھا دیک نہیں کرتے ایج دیاں شادیاں جنہوں ویخیا جائے یہ لگے یہ جی زمانے دے کنجر تراسو دے دے قسم خدا د برتن جانا دیا برات کے یاد آ مولا مشکل کشاں کی شادی یاد آ جائے سجنا جراضا خرو نا سبحان اللہ ان دے بارے جی تھوڑی جی آزاد کر لگا سر شروع کر دی سونے چلنا ہے مخلوق چلنا ہے رب نال تعلق کرنا ہے رب ہوے گا اور, اور, اور انسان اور انسان کسے پاس نہیں لبے گا اگر لبے گا مولا دے قرآن تو لبے لب گا محمد سونے پاک دے سونے فروان تو لبے گا گئی دنیا دینی تہوتی کا فیچنا ہے توجہ ہے ذرا زوکھ نال بولو اللہ عام معاشرے بولیا میاں دن بالکل پتا ہوج کرنا سونے ہو کو. اے دین. اے میہا. اے دنیا داری خام خیم دینے دینا میاں دین کو خدا سو تو جواب دین دے فرماندے نے سارے لبی نے بھی جی تبلیغ دا آغاز کیا پالو مسیتوں نے بازار کی گل دسنا چاہنا غور لین سنو اے دین اے دنیا جاؤ قرآن میں دسنا بھی انہوں زہر کیا گھر سنا واسطے پچھلی محنت وچ زہر دین مقابلے لفظ بولی دن دنیا. یعنی دنیا ہٹ گئی دنیا دیقابلے نظر نہیں آئے گی اللہ نے قرآن مجید کے اندر دنیا دا ذکر ہے مگر ان مقابلے نہیں رکھا انتقلے دوبارہ سنو, دوبارہ سنو. دین دنیا دنیا دین مقابلے, دنیا نو, مقابلے دنیا نو دنیا جب دین دنیا جی دنیا دنیا دنیا جی دن دے مقابلے لیا گے تے خرابی کی پیدا ہونی پہلے گل سن لو ٹھہر کے پتہ ہے دنیا کینو آخری زمان مان صا پتا ہونا مگر آپ رام فرما رہے ہیں ہاں کنیا سہیا کا نام ہے دنیا دنیا یاد رکھو ترائے سہیا جا کر سر صرف مزید تمبی کر واسطے بھی جا کے بیٹو تھے سارے چل رہے ترائے سیاں کا نام کنیا سہیا کا نا ہے ترائے سہیا سہیا دنیا دلف جیت انج کے جملے تقریر دین سمجھا چن دی لوڑ نہیں ہوندی مگر یہ جو مخاطب کر دینا یہ دی گال کر دینا یہ ہوندہ ہے طبیعت دندر ایک رونک پیدا کرن واسطے تاکہ جری اگلی گال ہے کچھ سنجیدہ بھی ہوندی آسانی نال بیدار مغزی نال دیگر ایس ای واسطے ہوندہ توجہ ہے جو رضا قرآن بولو سبحان اللہ مگرنا دین مزاکہ دکھیری لوڑ ہے دین از خود کمال رکھ رہے مگر ایس واسطے کمال والا جن ہونا چاہی ہاں سنو دنیا کا اولادات اولاد ماپیا نال میاں بیوی دے آپس دے تعلقات رہن ہیں رشتے دار دوست برادری گواں حکومت ہوں کاروبار اور جدو دے مقابلے جی دیا دیقابل دے اسلام دے او جلق رہن ویکو نال ہے ان سارے کا انکار بن جائے گا یاد رکھو جی نماز کافر ہے جی اسلام رب دربار جل کے دنیا چلان دا بھی دستا نہیں سمجھ آئی جم اللہ کے دربار دکر شکر بل دستا ہے اوے جہاد واسطے یاد رکھو بندہ بےمان ہو جائے گا تو او اسلام دے تعلق ہے کاروبار ہو گیا انکار اسی طریقے شادی ویا وہ تھوڑا بہت کے بھی کچھ کرن کرو اے تھا تھا تے ہوں گی. اسلام ٹھیک ہے من ذرا رونک شوق ہوتی ہے شادی ویا کو خوشی کے بھی کوئی موکے ہوتے پر رکھ لیا آدمی گلا پر پتا ہے ای بندہ ایمانو فارو ہو جاسی بھی او آم شادی ویاہ دے موقع مرداں اختلاع نہ ہوے اسلام نے انکار سی بات یہ ہے سڈے کو گلا ہیں مگر اسلام دے مغز تو بالکل نہ واقع دین دین کرنا بھی کاروبار بھی دی اور رن سہن در اسلامی طریقے دین دینو سمجھ آئی یہ سب تک ویکو اس حد تک شباہ صاحب گارل سنیں اس حد تک بخاری دی روایت ہے کہ جیڑا بندہ کھیتی باڑی کر رہے ہیں نا، فرمایا بھامے نیجت کرے بھامے نہ کرے اللہ دی بارگاہ دین در اندہ صدقہ شمار ہے انہیں بھامے فصل بیجی آدھے کاروبار واسطے بیچ کے نفع کماماں گا مگر لبھی لب تی انسان ننو ہے نا فصل چلو انسان فصل مخلوق جانور فصل پی اللہ جا سدکا کین کمار نہیں سونے کافر نے کیا دنیا آخرت مقابلے ان بلائی دے اندر تو جنہ دا تعلق دنیا دنیا ساریا جو ہے سونے درویش حکومت سیاست معیشت کاروبار بڑی نمیاں تفصیلات میں رہن سہن دے بارے خصوص بالخصوص جس اصول رہن سہن کا اصول اسلام کا نمایاں اصول جنہیں انسان کا معاشرہ ڈگر کا نہیں بھرا انسان کا بھردہ اصول قرآن کی روشنی درمیان کرا اصول رہن سہن سہن جاسرے تعلق رکھنا ہے دی پکا ہے اور الحمد للہ جہ دا کا امتیاز ہے جنو آخنے اسلام جا ماشرہ دے آ سارے پہلا اصول مرد مرد عورتوں کٹھیا نہ ہو جائے مرد مرد اورت کٹھیا نہ ہو جائے مرد مرد اور جی آج آج ہو جان جان غیر بندہ بیٹھے بی ہو جانتے خاندان کے خاندان ہی برباد ہو جرا میرے مدینے کے تاجدار گل مکان سے لیا لگا ہوا معاشرہ فرشت فرشت کے ماحول سب لوگ بڑا بنیادی اصول یہی شرم حیا قرآن مجید دیا میں جلدی جلدی نا فرنا وا اس اصول دی اہمیت بیان کر گل مکا ذرا زوخ نا سبحان اللہ. گہرا اور پچیدہ اور اہم اصول جب مردہ مردہ فرما رب نے فرمایا من افات فی الدین فرمایا مردانو خرا میں چو باہر نکلنا پینا گاستر واسطے کاروبار واسطے جہاد واسطے ربہ دنیا آخری مرد اور بیویاں بی برابر نے تو دس بیویا بی نے کیا کرنا ہے فرما نا مردہ باہر نکلنا ہے بخر نفیبا بنایا تمر رجنا تبرج الجاہلیت پولا بیبیا نے باہر نہیں نکلنا اور باہر کا ماحول مردہ سجدا ہے نال اپنا زیب جیری رب نے تیرے حسن کشش دی گل رکھی ربا رکھی فرمایا لیتا سکون مر مردو اے تاڑے دلانے سکون واستے کہ بی بی وہ تیرے لبو لہجے دے اندر تیرے جسم دی کشش اسا تیرے شہر واستے رکھی ہے کہ جدو جی تیرا وجود وہ دے سامنے آئے لچکدار بولی اتنا کشش ہوئے کہ اون دی توجہ سے خیر عورت و جائے وی تاکہ معاشرہ برباد نہ ہو محمد کا سنگت کی عزیز مثال پیش کرو والا. سنو بیویاں گھر چ رب نے بٹھا دی ربا اگے بیان کر رب نے فرمایا بیبیاں بیٹھیا اگر کوئی بندہ آ گیا ہے کوئی بندہ آ ہے شہ منگی مرد کوئی نہیں دروازہ کے آئے کھڑکیا مولا میرے واسطے حکم کیا ہے مجبری ہوں جواب دہ نہیں دینا, ہی دینا ہے، رب ان تربیت کر کے دروازے والر دے پلا بھی بالقول خبردار جی مجبوری نل کرنی ہے لچک دار لہجے نال نہیں بولنا وہ بڑے قبیلے نے جڑے دل آخری پر چاہیے مولوی دماغ تلیف فرمایا فیت مالی فی بھی مارا بول وہ دل, دل بلان آفس بلان آبھی طبیعت بلان والا مولا فرما دے اور لچکدار لہجے تل دا خیال <سؤال> نہ لچکدار لہجے نال بولن نہیں دمکیلے کپڑے پا کے سامنے یا ایک گل سکھایا بس اتر رب نے فرمایا نہیں تی نگاہ چ بڑی عزت آئی اگلا حکم آخری گل مکان لگا فرمایا اللہ تعالی بی تیرے پیرا میں زیور ہے زیور ہے جی مولا دیرت قسم خدا کی کر کے اپنی اپنی تھانے کروڑ باپ ہونا خیرت نو رلاؤ تھرا دل منگا مولا کی خیرت ری ادھر عورت بیوی ٹور رہی ہے بندہ گلی بچوں نہ کڑکار آئی کچھ خیال ماڑا ماڑا خیال تھوڑی تھوڑی رگبت یہ جن دل بنا یہ مولا ڈال پکڑا ہے کہ زیور دی آواز جڑا کرنا چ پینی ہے نا تو تھانو پتہ ہے صوفی بنن دی اپنوں لوڑ نہیں ایویں ماڑا جیا کھچ اور نہیں نا این خیال جائے گا یار زیور پایا کو پا خوبصورت ہی ہے اینا خیال جائے گا رب نو اینا گوارہ نہیں ہویا رب نے فرمایا زیور پایا پا اپنے شوہر مرد واسطے مگر جی پایا ہوئی تو پیر ہولے رکھی تری سیور کی آواز باہر جان والے بدے کنا بچ نہ جاوے ربا کیوں فرمایا تو میری نگاوچ عزت علیہ تیرے بارے جی اگر مارا جی کسی نے دے لیچ شاوت دا خیال تے رغبت دا خیال گیا نا پیرا میں مولان اور انہی جمعرہ نہیں تو ایڈی عزت علیہ ایڈی عزت علیہ ان سونے ہوں مرضی ہے بی بی دی کہ او عزت سبق یاد رکھن یا نہ رکھن رب جن چھوڑے وڈیاں ہو جان جان وجود اونا نو اپنے وجود لکان لکان دا شوق نہ ہو تے فقیرہ دے پردے دا غیر دی اک تو لکن کا شوق پیدا کر دے یہ مولا دیتا مہربانی ہے اللہ تعالی کا فضل ہے دے تے چاند ہے دے دے فرما چڑ دے اے مختصر جے میرے کلمات اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے در قبول و منظور فرماوے یار زندہ صحبت باقی اللہ تعالیٰ شہدین و خانہ آبادی بناوے اگرے جرے امور ہیں اللہ تعالیٰ انہویں استقام بدنال شرح شریف در مطابق ادا کرنے دیت توفیق نصیب فرماوے یار زندہ صحبت باقی و آخر و دعوی جان الحمدللہ رب العالم